ایزا اور جب لک اللہ ملاقات کرتے ہیں اللہ زینا آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کالو کہتے ہیں آمَنَّا ہم بھی ایمان لائے ہمارا بھی ایمان ہے وہ ایزا اور جب خلع تنہا ہوتے ہیں خلو الہ تنہائی میں جاتے ہیں خلع کے بعد الا کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے نا یہاں عام طور پر خلو کے بعد علاقہ لفظ آتا نہیں لیکن خلو کے بعد جب علاقہ لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے تنہا ہونا خلوت کا اختیار کرنا تنہائی کا اختیار کرنا تو جب یہ جاتے ہیں تنہائی میں کہاں پر جاتے ہیں الاشیاتی نہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو یہ جتنے ان کے لیڈر تھے بڑے بڑے شرارتی اللہ نے انہیں شیطان کا ہے اور قرآن پاک میں آخر پہ بھی آیا ہے من الجنتی والناس اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس, اس قسم کے لوگوں سے اور ان شیتانوں سے اور ان میں جو جنات میں اور جو انسانوں میں ان سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے جنات میں بھی شیاطین ہوا کرتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوا کرتے ہیں تو شیتان جو انسان جو شیطان نما ہوتا ہے شیطان صفت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو جو فساد کے جڑ ہیں ان کے سردار کالو یہ کہتے ہیں معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی دین میں اور عقیدے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر ہم تمہارے ساتھ ہیں مراد یہ ہے کہ ہمارا دین اور عقیدہ وہی ہے جو تمہارا عقیدہ ہے یہ ہو گیا نا نفاق اور منافقت کہ مسلمانوں کے ساتھ دعوی کیا تھا کہ آمنا ہم ایمان لائے اور ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ساتھ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کیونکہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں دیکھیں نا منافق تو تب ہی بنے گا کہ ایمان کے مقابلے میں وہاں جا کر کفر کرے وغیرہ جسمانی طور پر تو وہ ویسے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے پھرتے تھے تو یہاں پر عقیدے کی مراد ہے کہ انما ماکم ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی تمہارے دین میں تمہارے ساتھ ہیں انما بلا شبہ ہمنا مستحزون ہم تو استحضا کرتے تھے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے یعنی ہم دل سے تھوڑے ہی مسلمان ہیں ہم تو اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ مال بچے رہیں جانے بچی رہیں اگر کفر کریں گے تو مسلمان کی ماری نہ دیں تو اس لیے دین تمہارے والا ہی ہے مستحز اون ہنسی اڑانا مذاق اڑانا کسی کا